اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد سورۃ الکہف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں الحمدللہ سورۃ الکہف کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جمعے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے اگر کبھی پوری سورت ویسے تو کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا جمعے کی شب و 24 گھنٹہ کا مو ہے۔ تو اس میں وقت نکالنا چاہیے بہرحال اگر کبھی وقت کی کمی ہو جائے تو ابتدائی دس آیات کی تلاوت کر لو یا آخری دس آیات کی تلاوت کر لو یہ بھی حدیث شریف میں ذکر آئے لیکن کوشش کریں گے پوری سورت کی تلاوت جمعے کے دن ہو اور دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے بڑی اہم ہے دجال کا فتنہ حضور علیہ سلاط وسلام کی چند احادیث آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنا نہیں حضور نے فرمایا ہر نبی نے دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا مانگی اللہ سے پناہ مانگی حضور نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو متنبع کیا ہے دجال کے فتنے کے بارے میں اور حضور نے اپنی امت کو بھی متنبع کیا ہے اور حضور نے ہر نماز کے بعد جو دعائیں فرمائیں ان میں یہ دعا بھی شامل ہے باؤ ربی کا منفت مسیح اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتے المسیح الجال کے فتنے سے یہ اتنا بڑا فتنا ہے ایک عالم عرب کے عالم دین نے بڑی پیاری بات لکھی دت کا لفظ یعنی الدجال دجال قرآن میں نہیں آیا اور اس دجال کا ذکر قرآن میں بھی نہیں آیا بڑا اہم نقطہ ہے کیا میرے پیغمبر کی بات مانو گے تو دجال کے فتنے کو بھی مانو گے تو تو بچ سکو گے اور جو سنت رسول کا انکار ہے کر رہا ہے حدیث رسول کا انکار کر رہا ہے وہ مبتلا ہو گئے ستنے کے اندر اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے تو بعض اتنی اہم باتیں وہ احادیث مبارکہ میں آئی ہیں قرآن حکیب میں نہیں آئی اسی لیے پورا پیکیج ہدایت کا کیا ہے قرآن جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ و وسلم ہاں ریزملنس کی مطابقت کیا ہے دجل دھوکے کو کہتے ہیں دھوکا د بہت بڑا دھوکے باس اور اس وقت بہت بڑے دھوکے کیا ہیں یہ جو ظاہر میں سب کچھ نظر آ رہا ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے ظاہر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے اس دھوکے کو دور کرنے یا اس دھوکے کی حقیقت بتانے کے لیے اور یہ پردہ چاک کرنے کے لیے اس صورت میں تین بلکہ چار واقعات اللہ نے عطا فرمائے چار واقعات ہیں ایک تمثیل یہ ایک بڑی قیمتی مثال ہے اور ایک رویے کا بیان صورت کے بالکل آخر میں ہے ان چھ باتوں سے آپ اور بھی بہت کچھ ہے الحمدللہ چار واقعات ایک مثال اور ایک رویہ صورت کے آخر میں اگر اچھی طرح ذہن نشی رہے تو بندہ اس ظاہر کے اندر کھوئے گا نہیں انشاءاللہ شاء اللہ و تعالی اور سادہ الفاظ میں کہیں تو مادہ پرستی کے فتنے کا رد ہے میٹرولسٹک اپروچ میٹرولیسٹک مائنڈ سیٹ مادہ پرستانہ سوچ اس سوچ کا رد اس میں کیا گیا ہے ایک اور انداز اس کو سمجھ لیں اسی صورت کے ابھی بالکل آغاز میں نسارا کے غلط عقائد کا ذکر آئے گا اور عیسی علیہ السلام کی اصل تعلیم کو تو نسارا نے مسخ کر ڈالا اور عیسی علیہ السلام کے کافی عرصے کے بعد وہ سینٹ پال تھا کہ جس نے غلط بھونڈے عقائد کو عیسائیت کا نام بھی دیا اور عیسائیت کو مشنری, مشنری ریلیجن بنایا ہے حالانکہ عیسائی کی تعلیم صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی نون کے لیے نہیں تھی ذکر پہلے آ چکا ہے پھر وہ بھونڈے عقیدے کے خدا نے اپنا بیٹا بنا لیا معاذ اللہ بیٹے کو سولی دے دی معاذ اللہ اور اس بیٹے کی سولی دے کر ساروں کے گناہوں کا کفارہ دے دیا پھر وہ تین میں سے ایک ہے خدا جبرائیل اور مل کر تین اور تینوں اپنی جگہ ایک ایک یورپ میں جب تاریخی کا دور تھا تو ہسپانیہ میں اسپین میں ہمارے پاس روشنی علم کی موجود تھی اور یورپ کے کونے کونے سے مسلمانوں کے پاس لوگ علم کی روشنی لینے کو آتے تھے اس کے بعد ہم سو گئے ہیں اور اب تو بڑے خراٹے ہم لے رہے ہیں بہت سارے اعتبارات سے چند پہلوؤں کے سوا بہت سارے اعتبارات سے انہوں نے روشنی لی جب یورپ میں تاریخی تھی ہم نے روشنی ان کو دی اور وہاں کے نوجوان کو جب علم کی روشنی ملی ہے تو اس نے غور و فکر کیا ہے اور نو no ڈاؤٹ اس کا کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ خوب آگے گئے ہیں وہ. جب وہ ریسرچ میں تحقیق میں اور جست میں آگے بڑھے ہیں تو انہوں نے اپنے سو کال ریلیجن کا بھی انالیسس کرنا شروع کیا کہ بھائی ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس کے یہی عقید ہے ذرا اس کا لوجیکل بیسس کے اوپر تو کرو تو انہوں نے اپنے پادلوں سے سوالات کی کیسی بھونڈی بات ہے اللہ اپنا بیٹا پیدا کرے کہ اللہ کو بیٹے کی ضرورت ہے ما دلہ اچھا اس چہیدے بیٹے کو سوری بھی دے دے ما دلہ اور تم کنفیس کر لو پادری کے سامنے تمہارے سارے گناہ معاف عجیب بات ہے کہ نہیں گناہ ہم کریں بھوکتے اللہ کا بیٹا معاذ اللہ معاذ اللہ اور تین مل کر خدا اور تینوں اپنی اپنی جگہ خدا پھر جس کو تم نے خدا کہا یا بنایا اس کو سولی بھی دے دی گئی از اٹ لاجیکل کیا عقل میں آنے والی بات ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس کی تو پادریوں کہ پاد بدین ہو گئے یہ اپنے دین سے پھر گئے ان کی اس ترقی پر پابندی لگنی چاہیے ان کے سوالات پر پابندی لگنی چاہیے ان کی اس ریسرچ پر پابندی لگنی چاہیے وہاں سے سائنس اور کدیسا کا تصادم بھی شروع ہوا کدیسا ہی نہیں چرچ وغیرہ اور ادھر से ان لوگوں نے کہا کہ اس مذہب نے کچھ نہیں رکھا یہ بھونڈی باتیں ہیں. خدا کوئی نہیں ہے یہ کیا بے وقوفی کی باتیں تین مل کر خدا ایک اپنی جگہ خدا اور خدا اپنے بیٹے کو سولی دے دے سب کے گنا معاف کر دے کوئی ریشنل ان کے پاس نہیں کوئی لاجک ان کے پاس نہیں ادھر یہ یہ دین مذہب سے بے شروع ہو گئی یہ لاجیکل بات نہیں ان کے پاس ان کے بھونڈے عقیدے ہیں کوئی بیسس نہیں اور وہ ایک آنکھ خوب کھلی ہے اور اس آنکھ کو کہا جائے گا کہ وہ ایک علم کی آنکھ تو خوب کھلی وہ علم علما جو اللہ تعالی نے دیا تھا فزیکل سائنسز کا علم اس میں خوب ترقی خوب طریقے اتنی ترقی ہو گئی کہ ترقی کرنے والے اب کہہ رہے ہیں اس کے پیس کو تھوڑا سلو کر دو بھائی ہم بہت اوپر چلے گئے ہم بہت فاسٹ ہو گئے اس آج کی ترقی نے بہت دور کی چیزوں کو بہت قریب کر دیا یہاں کراچی بیٹھ کے پوری دنیا بات کر لو اور برابر میں بھائی بیٹھا وہ اس کے لیے ٹائم نہیں ہاں اللہ اکبر کبھی ارا ماں بیٹھی ہو اس کے لیے ٹائم نہیں باپ بیٹھا ہوا اس کے لیے ٹائم نہیں یا سنو یہ تو پرانے انالیسز ہیں ترقی کرنے والے کہہ رہے ہیں سپیس کو روکو بہت اوپر چلے گئے اور وہ دوسری آنکھ علم الوحی علم الہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم وہ بالکل رد ہو گئی کیوں یہ بھونڈے عقیدے تھے عیسائیت کے سو so کالڈ جو سینٹ پال نے بعد میں ایجاد کی ہے. یہ ہے جو دوری پیدا ہونا شروع ہوئی اور اس ترقی کے نتیجے میں خوب ترقی تو ہوئی ٹیکنالوجی میں اور سائنٹفک ریسرچ میں اور دنیا کو ایکسپلور کرنے میں مگر خدا آخرت اور روح اس سے بالکل دھوری کیوں یہ بے وقوفی इनके باتیں ساری کو ریشنل ان کے پاس نہیں کچھ بھونڈے पास کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں پھر جناب تین کے مقابلے میں تین چیزوں پر توجہ اور آج دنیا ہاں ہے نظر آ رہی دیکھو عروج ہے زوال ہے راحت ہے تکلیف ہے خوشحالی ہے بدحالی ہے غلبہ ہے مغلوبیت ہے آسانی ہے مشکلات ہیں یس yes! یہ دنیا نظر آ رہی آخرت کسی نے دیکھی کو مرگر واپس آیا بحث سے باہر جسم ہاں ہے اس کی راحت اس کی تکلیف اس کی آسانی اس کی مشکل اس کی بیماری اس کی صحت اس کی بھوک اس کی پیاس یس وی کین فیل دس خوب جسم پر زور خوب جو زور خوب زور خوب توجہ روح دیکھی نظر آتی سائنٹیفکلی پروون ہے کسی لیبورٹری میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں بحث سے باہر اچھا کائنات نظر آ رہی ایکسپلور کر رہے ہیں بگ بینگ کی طرف پہنچے بلیک ہولز کی طرف پہنچے ایکسپینڈنگ یونیورس کی طرف پہنچے رشین گئے لونک اسپیٹنک لے کے پہلے اسپیس میں ہاں جی بڑی کائنات دیکھی اور آج ناستا واد پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے خدا دیکھا نظر نہیں آتا کائنات نظر آ رہی خدا نظر نہیں آ رہا بحث سے باہر آج تین میں بہت تین پر بہت توجہ جسم دنیا اور کائنات روح بحث سے باہر خدا بحث سے باہر آخرت بحث سے باہر اور آج ایک گلوبل جو تہذیب ہے اس کی جڑ اور بنیاد میں وہی موجود نہیں محض انسانی عقل اپنا تجربہ اپنا مشاہدہ اپنا ایکسپیرینس اپنے فائیو سینس کا یوسج اس پر وہ تہذیب کھڑی ہوئی ہے وہی کی تعلیم بحث سے باہر بھارت یہ کریڈٹ یورپ کو دینا پڑے گا اسے وہ ترقی تو کی ہے مگر وہاں وہ بھونڈے عقائد والوں کے پاس جواب نہیں تھا تو ان ترقی کرنے والوں نے کہا کہ مذہب کچھ نہیں فضول ہے کوئی ضرورت نہیں بحث سے باہر کرو اس کو یہ جو دین بیزاری ادھر آئی تو جب ساری دنیا میں ٹیکنالوجی گئی ہے اور وہ خود بھی گئے اور ہم نے بھی لی ہے تو ان کی دین بیزاری والا انسر بھی کافی سارے لوگوں نے لے لیا اب ہمارے ہاں ہم نہیں لیکن ہمارے ہاں بھی ایسی بات یہ مولوی پاگل ہیں ان کو کچھ نہیں پتا یہ تو آج بھی وہ ڈھیلوں اور استنجوں کی باتیں کر رہے ہیں دنیا چاند پہ, پہ پہنچی گئی تم بھی پہنچو کس سے تمہیں منع کیا ہے تمہیں منع کیا کہ تم جو ہے وہ اپنی سائنٹفک ٹیکنالوجی میں آگے نہ بڑھو مولویو نے بڑا اچھا جواب دیا بھائی اس وقت پاکستان میں کروڑوں مسلمان تراغی پڑھ رہے ہیں یہ کہاں سے ہیں پڑھانے والے مولویوں کو تم نے یہ کرنے کو دیا یہ, یہ انہوں نے ٹھیکا لیا یہ دیکھو پروڈیوس کر رہے تمہارے با کتنے انجینئر پروڈیوس کیے جو پائے کا کوئی کام کر رہے کتنے یہاں کروڑوں تو تراغی پڑھ رہے یہ پروڈکشن ہے دیر آپ ملین جو قرآن کے آفز ہیں ایک اچھا جواب ہے مولویوں کی طرف سے تو چاند پہ جانے ہوں. تمہیں کس نے منع کیا ہے یہ جو دین ہے یہ جو دین بیزاری ہے وہاں سے ساری ٹیکنالوجی لی بھائی کسی نے منع نہیں کہتا، لے لو لیکن ان کی دین بیزاری کو تو نہ لو تو آج ہماری کھوپڑیوں میں بھی یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ شاید یہ دین بھی کوئی آؤٹ ڈیٹڈ ہے او بھائی وہ بھونڈ عقائد والوں کا مسئلہ تھا یہاں سچی کتاب ہمارے پاس ہے سچا دین ہمارے پاس ہے اور علم کے میدان میں کلام آج بھی ہو رہا ہے ہاں عمل کے میدان میں ہم نے بہت محنت کرنی اس کی ضرورت اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو دجل ہے یہ جو دھوکا ہے یہ جو فریب ہے یہ جو مٹیریلسٹک اپروچ ہے یہ جو مادہ پرستی کی سوچ ہے یہ تین کے مقابلے میں تین جو توجہ ہو گئی اس دجل اس دجالی جی فتنے کا بہت بڑا رد اور توڑ اس صورت الکاف میں ہے اور آپ اور میں مادہ پرست نہیں ہے ہم سجدہ کرتے ہیں کس کو اس مالک کو جس کو دیکھا نہیں ہے ہم ان دو کو مانتے جو میرے اور آپ کے کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ لکھ رہے ہیں آج کسی سائنٹیفک لیبورٹری میں اس کو پروف کرنا ثابت نہیں ایمان والا مادہ پرست نہیں ہو سکتا بشرطے کہ واقعات وہ ایمان والا ہو ایمان والے کا مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ سین نظر آنے والا یہ کچھ نہیں ہے ہے اصل نہیں ہے یہ ہم ان سین پر بلیو کر کے اپنے ایمان کا آغاز کرتے ہیں اللہ دینا من بل غیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں بہرحال یہ تھوڑی سی میں نے تمہید آپ کے سامنے باندھی ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیری دروس سورہ کہاف پر ہے اس میں بھی تمہید آپ کو ملے گی سائنس اور کلیسا کا تصادم بہت اچھا ان کے خطاب آپ کو مل جائے گا آڈیو میں ان اللہ تعالیٰ اور دجالی فتنہ یا فتنے دجال اس پر آپ کو یہ تبصرہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے میں بڑی تفصیل سے ملے گا اس کی میں نے تمہید یا خلاصہ آپ کے سامنے بھی رکھا ہے اب اس نہش میں سور کہاف کو دیکھیں تو اللہ اکبر ہر دوسری آیت میں دجالی جالی ف... ویسے تو ہر آیت ہر دوسری آیت میں کم و بیش دالی فتنے کا رد آپ کو اور مجھے ملے گا اب آئیے اس کا آغاز کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سورہ بنی اسرائیل اب یہ سورہ کہاف ان میں بڑی مطابق ہاتھ. یہ جوڑے جوڑے کی کیفیت بھی ہے وہ شروع ہوئی سبحان اللبی سبحان سے اور سورہ کہاف شروع ہوئی الحمدللہ کے الفاظ سے دونوں صورتوں میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اس صورت میں حضور کی حجرت کا ذکر تھا اس صورت میں اصحاب کحف کی حجرت کا ذکر آئے گا اس صورت کے آخر میں بھی قل سے آیت تھی اس صورت کے آخر میں بھی قل کے لفظ سے آیت ہمارے سامنے آئے گی تکبیر کے بیان پر سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی وَقَبِّنُوا ہو تَكْبِيرًا اور الحمدللہ کے کلمے سے سورہ کحف کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ شکر تعریف تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے اس کلمے میں دجالی جی فتنے کا رد ہے لوگ کہتے ہیں میں نے کمایا میں نے کھایا دنیا کہتی ہے ہم نے کھایا ہم نے کمایا ہم نے بنایا ہم نے جمع کیا اللہ اپنے رسول کے ذریعے مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ کھانے کے بعد کیا دعا پڑھو الحمدللہ للہ افعامانہ شکر تعریف اللہ کی جس نے مجھے بلکہ ہمیں کھلایا کھایا کھلایا پیا نہیں و سکانا اس نے پلایا اس ایک پملے میں کلم میں رد ہے یہ میری قوت بازو کا کمال نہیں میری انتلک کا کمال نہیں میں نا نا میرا رب میرا اللہ یہ ظاہر کے اسباب پر ہی ہو جانے کا رد اسباب میں کچھ نہیں رکھا تاثیر ڈالنے والا کون اللہ الحمدللہ کل کو شکر تعریف اللہ کے لیے اللہ کتاب جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی بندے کو دیکھا ہے اللہ ہمیں حضور کا دیدار نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تو نہیں دیکھا جبرائیل کو دیکھا نہیں دیکھا قرآن کے نزول کو دیکھا نہیں دیکھا اور اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اب اس ایمان کی قدر محسوس کرے حضور نے فرمایا اعجب جب امان موسٹ بیوٹیفل فیتھ کس کا ہے اے میرے صحابہ بتاؤ سب سے خوبصورت ایمان فرشتوں کا ہوگا کہ فرشتوں کو کیوں نہ حضور فرما اللہ کی تجلیات کا ضرور دیکھ رہے ہیں؟ رسولوں کا ہوگا بھائی رسولوں کا کیوں نہ ہو ان پر تو وہی آ رہی پھر کہتے ہیں ہمارا ہوگا بھر تمہارا کیوں نہیں ہوگا تم تو مجھے دیکھ رہے ہو یا رسول کن کا ہوگا کہا ان کا ہوگا جن کو دو گتوں کے بیچ یہ قرآن ملے گا اور وہ مانیں گے مجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایمان سب سے خوبصورت ہوگا دا موسٹ بیوٹیفل فیل اتنی بھی ایرے غیرے نہیں ہم لوگ हा? اللہ کے رسول نے ہماری قدر بتائی ہمیں صلی اللہ علیہ واقعات ایمان ہو اب دیکھیں, یہ پہلی آیت پر اگر رکے تو کتنا دجل کا رد ہو رہا ہے دجل کیا ہے ظاہر جو کچھ ہے وہی سب کچھ ہے. ہم کہتے نہیں اللہ نے نازل کیا حضور پر نازل کیا کتاب کو نازل کیا جب کے ذریعے عطا فرمایا دیکھا ان سب کو نہیں یہ ایک ایک آئے دجل کا رد کرتی ہے ولا مجھا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی ماں بالکل سیدھا یہ کلام ہے یعنی مضامین بہت واضح ہیں سمجھنا چاہو ہدایت لینا چاہو تو بہت آسان ہے لوں ذرا اسن شدید ہوں تاکہ ڈر سنائے اپنی طرف سے سخت عذاب کے حوالے سے اور باسن یہ لفظ جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک بہت بڑی جنگ بائبل میں آرمگرڈان کہا گیا اس پر تو خیر وہ موویز بھی بنا دی گئیں حضور علیہ السلام کے احادیث ملحمت العظماء ملحمت الكبراء بہت بڑی جنگ قیامت سے پہلے وہ ہونی the last the فائنل battle جس کے بعد غلب الدین ہونا انشاءاللہ پوری زمین پر ایک رائے یہ بھی ہے اکثر کی رائے عذاب کا ترجمہ انہوں نے کیا لیوں دے حوالے سے المؤمنین اور ایمان والوں کو بشارت دے اللہ عمل صالحات کے جو اچھے امال کرتے ہیں انہ لہم حسنا کہ ان کے لیے عمدہ اجر ہے ماں کسی نفیح ابدا اس میں ہمیشہ رہیں گے جنت نہیں دیکھیے بھائی مانتے ہیں یہ بتا رہے قرآن حکیم یہ ہے دجل کا جو رد ہو رہا ہے ان آیات میں میوند اللہ ولادا اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا معد اللہ ماں علم ولاد آبا اس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا وہی نصارہ کے بھونڈے عقائد کا رد جنہوں نے جن عقائد نے اس دور میں صدیوں چند سدیا پہلے چلے جائیں بہت بڑا رول پہ ایک پلے کیا ہے مادہ پرستی کی روش پر آنے کے اعتبار سے کب عورت کبھی مدنتا افواہم بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اے اول اللہ کبھی وہ نہیں کہتے مگر صرف جھوٹ فلعلك باخرم نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث الصفا تو اے نبی علیہ الصلات والسلام کیا اپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے اگر وہ ایمان نہیں لاتے آپ غم کرتے ہوئے اپنی جان پر کھیل جائیں گے اگر وہ ایمان نہیں لاتے اس بات پر حضور کی قرن تھی یہ لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں حضور کی قرن تھی اور اللہ اللہ روک رہا ہے کہ اپنے اپ کو ہلاک کر ڈالیں گے کیا تسلی دے رہا اللہ تعالی آپ کے ذمہ پہنچانا ہے یہ خود اپنے لیے غلط فیصلے کب تو ان کو کرنے دیجئے اب زمین سجا تو دی گئی مگر کاہے کے لیے بتایا گیا انا جا ملت اللہ بے شر زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کے لیے زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم جالنا ماں الردی بے شک زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائے احسن کہ ان میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے یہ زمین اللہ نے سجائی ہے کوئی شک نہیں ہے بڑی کھینچتی ہے بھائی بڑی اٹریکشن اس میں ہے اور ہم کمزور ہیں گزرتی ہوئی اگر فراٹے مارتی بھی فراری بھی اگر برابر سے گزرتی ہے آئی ہوپ کے کافی لوگوں کو فراری کے بارے میں پتا ہوگا جی تو کچھ تو دل میں آتا ہے نا آتا تو ہے اللہ بتاتا ہے بس یہ رک جاؤ زیادہ آگے مت جانا یہ کہے کے لیے ہے، یہ تمہارے امتحان کے لیے کہ عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے جروزہ اور جو کی زمین پر بے شک اسے ہم نابود کر کے صاف چٹل میدان کر دینے والے ہیں نہ ناسا والوں نے ابھی یہ بات بتایا نہ ناسٹو ڈیمس نے یہ بات کبھی بتائی ہوگی है? اللہ تو بتاتا ہے یہ سارا کچھ فلیٹ کر دیا جائے گا ساری دبئی ہو یا برج العرب ہو یا ملیشیا کے دو بڑے ٹاور ریاض میں بنانے کے چکر میں شاہ سلمان صاحب وہ اس سے بڑے بھی کوئی ٹاور ہو اللہ مٹا دے گا بڑا کو تم نے کیٹو کو تم نے سر کیا اللہ چٹیال کر دے گا فلیٹ کر دے گا پوری زمین کو اللہ کا کلام بار بار اس کا تذکرہ فرماتا ہے اب پہلا واقعہ مشہور واقع اصحب کا کا واقعہ اور اس سورت کا پس منظر بھی ہے یہود نے سوالات کروائے تھے ایک تو سوالات کے نتیجے میں سورہ یوسف آئی تھی یاد آیا اسی طرح یہود نے مشکی سوالات کروائے اچھا بھائی پوچھو ان سے یہ اصاب کہاف کون تھے یہ ظلم بادشاہ کا معاملہ کیا تھا جناب موزا کا معاملہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے پوری سورت عطا فرما دی کم و بیش اتنی طویل کم و بیش جتنی طویل سورہ یوسف تھی کموں بیش اتنی سورے؟ بھی سورے ان سوالات کے جوابات میں اللہ تعالی نے تفصیل عطا فرما دی یہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے یہ پہلا واقعہ اسحاب کا صبر کا واقعہ اور ظاہر کے اسباب پر توجہ نہ ہو مسبب الاسباب کی طرح توجہ ہو اس بات کا بیان اللہ اپنے پیاروں کو کس طرح محفوظ رکھتا ہے عام روٹین کے اسباب سے بالا تر ہو کر وہ قادر ہے اس کا بیان ایمان کی قدر زیادہ ہے جان اور مال کے مقابلے میں ایمان بچانے کے لیے پوری قوم سے ٹکر بھی دی پوری قوم کو چھوڑنے کو تیار بھی ہو گئے کیسے صدیوں اللہ تعالی نے ان کو سلائے رکھا ہے اس کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے مشکل حالات ہو پانچ نبویم اس کا نزول ہو رہا ہے آغاز وحی کو پانچواں سال ہے مکہ مکرمہ ہفشا کا ذہن میں رکھیے گا ہفشہ کا معاملہ پانچ نبوی میں ہوا ان مشکلات کے دور میں کیا رہنمائی ہے عطا کی جا رہی ہے ہفشا کی طرف ہجرت کا معاملہ آ رہا ہے تو اسحاب کہاف کی ہجرت کا ذکر باری تعلی نے فرما دیا یہ اتنے سارے چند میں نے آپ کے سامنے رکھے اتنے ساروں میں سے چند اسباق ہیں جس ایک واقعے میں اصحاب کے واقع میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں فرمایا ام اصحاب من عجبا. کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ اصحاب کہاف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب تھے نہ بھئی نہ ان کا معاملہ بڑا عجیب تو ہے مگر اس کائنات میں اللہ کے عجائبات بہت سارے ہیں اس پوری کائنات کا بنانے والا چلانے والا تدبیر فرمانے والا اس کی قدرت کا ایک نظارت چلو یہ بھی دیکھ لو مگر ایک یہی تھوڑی بشمار نظار اس کی قدرت کے سکائنات میں موجود ہیں کون اصحابِ کہف اکثر مفسرین کی رائے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے توحید پر کاربند تھے البتہ اور اردن کا علاقہ بتائے گیا یہ ایک رائے ہیں باقی بہت بہت تفصیلات تفاصیل میں آپ اس کو دیکھئے گا جس دور میں یہ ہیں <coughs> اس دور میں بادشاہ مشرق تھا اور یہ اپنی توحید کے عقائد پر کاربند تھے بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا قوم پوری مشرق میں مبتلا تھی انہوں نے ڈٹ کر وہاں پر حق بات کو بیان کیا اور پوری قوم سے ٹکر لینے کو تیار ہو گئے پھر اللہ ہی سے التجا کی اللہ نے ان کو دل میں بانٹ ڈالی اس ایک غار میں بڑے غار میں انہوں نے پناہ لے لی, لی وہاں اللہ نے ان کو سلائے رکھا صدیوں تک کا سلائے رکھنے کا معاملہ پھر ان کو دوبارہ اللہ نے زندگی عطا کی اس دور میں لوگ آخرت کے بارے میں شکوات میں مبتلا تھے کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندگیوں زندگی کی ان کو کھڑا کر دیا گیا ان کے حالات کا لوگوں کو علم تھا وہ حالات جو ہے وہ ریپیٹ کیے گئے ریکارڈ کیے گئے اس دور کا بادشاہ جو تھا وہ نسبت توحید پر آ تھا صدیوں کا معاملہ گزر چکا تو پھر یہ زندہ ہوا پھر ان کو دوبارہ ان کو موت تبعی طور پر دے دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گوشتوں کو یہاں پر نمایاں کیا ہے اب اس واقعے کی پہلے سمری ہے اور پھر اس کو کھولا جائے گا اگلی آیات میں اچھا کہف عربی میں بڑے غار کو کہتے ہیں غار بھی عربی کا لفظ ہے پڑھ چکے ہیں سورت عبہ میں غار بھی عربی کا لفظ ہے کہف بڑے غار کو کہا جاتا ہے اور رقیم کا لفظ جو ہے اس سے ایک مراد ایک مراد ہی عرض کر رہا ہوں وہ بستی جہاں پر یہ موجود تھے باقی بہت تاریخی تفصیلات ہیں وہ تفاصیر میں پڑھیں شوق ہوتا ہے ساتھیوں کو پڑھنا بھی چاہیے لیکن نہ اس کے بیان کا موقع ہے کیونکہ اس پہ تفصیلات بہت ہے پھر ان کی ریکنسلیشن کرنے جائیں تو وقت لگے گا تو خو... اچھی بات تو ہے کہ ہم مطالعہ کر لیں تفاسیر سے البتہ جو کرکس آف دا میٹر ہے وہ بالکل ودا کے ساتھ ترجمے اور مختصر ودا سے سامنے آ جاتا ہے جبکہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی قرآن نوجوان کہہ رہا ہے ان کو جوان خون میں مصالحت پسندی نہیں ہوتی کمپرومائز ایٹیوڈ نہیں ہوتا ٹکر لینے کو تیار ہو گئے بوری قوم سے اپنے عقیدے پر ڈٹے قوم کی بات کو نہیں مانتے جوانوں کا ذکر جوانوں کا ذکر ہے اور ہمارے کام میں درستگی کا معاملہ پیدا فرما دے اپنی مشکل کو اللہ کے سامنے رکھا فور اللہ فلکا سینی نا بس ہم نے پردہ ڈالا ان کے کانوں پر اور انہیں غار میں کئی برس سلائے رکھا کانوں پر پردہر ڈالنا نیند تاریخ کر دینا مراد مرادہ برسوں سلائے رکھا ثم ہم پھر ہم نے دوبارہ ان کو زندگی عطا کی لینا یعنی اٹھایا ان کو لینا علما تاکہ ہم ظاہر کریں احسو لما لبی کہ دونوں گروہ میں سے کس نے خوب یاد رکھا کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے ہیں جب خود یہ کھڑے کیے جائیں گے تو ان کو خود کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنا ٹائم ہم گزار چکے ہیں اب اس واقعے کی تفصیل کا بیان بالحق. اے نبی علیہ السلام ہم بالکل ٹھیک ٹھیک آپ پر ان کے قصے کو بیان کرتے ہیں <بِرَبِّهِم> بے شک نوجوان تھے وہ اپنے رب پر ایمان لائی وزید اور ہم نے مزید ان کو ہدایت پر ہدایت عطا فرمائی تم خود طے کر لو اللہ تمہیں مزید ہدایت دے گا تم استقامت کا فیصلہ کر لو اللہ اور تمہیں ہدایت دے گا وہ ربت نا قلوب اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا کی جب وہ کھڑے ہو گئے فقول بسوں نے کہا بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا ان کی پیشی ہوئی ہے وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ربنا رب نا رب السلم اور ہمارا رب تو رب ہے آسمان اور زمین کا لن من لنت الہا ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہیں پکاریں گے لقت خلنا ادن شفا پا اور اگر ہم نے ایسا کہا تو بہت ہی بے جاب بات ہم کہیں ہا من یہ ہماری قوم ہے اس نے اللہ کی اور معبود بنا رکھے ہیں یہ ان جھوٹے دلیل لے کر کیوں نہیں آتے؟ فمن اللہ پر جھوٹ باندھا یہ بادشاہ ہو کر, کا اعلان، اب میں مشورہ کر کے طے کر رہے ہیں مما يعبدون اور جب تم نے ان سے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں جن کی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے غار میں پناہ لے لو ینشر لقم اور رب رحمتی ہی تمہارا رب اب تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا وجوہائی امریکہ اور تمہارے کام میں تمہارے لیے سہولت مہیا کرے گا چند نوجوان تھے ظاہری بات ہے کہ پوری قوم سے ٹکر ظاہر کے تحت لینا بھی ممکن نہیں تھا تو انہوں نے گوشہ نشین اختیار کی ہے یہ بھی کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہے اہل حق و اہل باطل کے مقابلے میں اب غار میں آ غار چھوٹا نہیں ہے کہاف ہے بڑا غار ہے ذہن میں رکھیے گا وہ ترشم سے ادا فنعت اور تم دیکھتے ہو کہ جب دھوپ نکلتی ہے تو ان غار سے دائیں طرح سے بچ کر نکل جاتی ہے وہ دا دا شمال اور جب وہ ڈھلتی ہے تو اسے بائی طرف قطرہ کر نکل جاتی ہے وہوں فی فجوت من اور وہ غار کی کھلی جگہ میں ہے اول تو یہ غار نہیں کہاف بڑا ہے دہانہ بھی بڑا ہوگا لیکن اس دھوپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان کو ڈسٹرب کرے اللہ اکبر جی صبح سورج نکلا تو وہ ان کے غار سے دائیں بچ کر نکل گئی دھوپ شام میں ڈھلنے کا موقع ہے بائیں طرف سے کترا کر نکل گئی دھوپ وہ غار کی کھلی جگہ میں ہے من آیات اللہ یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے اللہ اکبر دھوپ کو بھی اجازت نہیں کہ ان کی نیند میں خلل واقع ہو میں جس سے اللہ ہدایت وہی ہدایت یافتہ ہے اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فلن تجید مرشیدہ تو تم اس کے لیے کوئی ساتھی کوئی صحیح رہے والا نہیں رقو اور تم انہیں بے دار سمجھو گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور کیسے سوئے ہوئے ہیں دات شمال اور ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹے بدلواتے رہے بیٹھ سول نہ ہو جائے ایک ہی طرف سوتے سوتے سارا پریشر خون کا ادھر جائے اللہ تعالیٰ دائیں بائیں کروٹیں بدلا رہا اور یہ صدیوں کا معاملہ ہے صدیوں کا سو برس والا واقعہ البقرہ میں پڑھا تھا اب یہ کمو بیش کمو بیش تین صدیوں کا معاملہ آ رہا ہے اللہ اکبر وہ کلب ہندا ستندر بل اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے یعنی پنجے پھیلائے ہوئے دہلیز پر موجود تھا اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں کہیں ساتھ ہو لیا, اس کو انہوں نے بھی چاہا مگر انہوں نے کھڑا رہا اللہ کی مشیت بھی کو دیکھ کر بھاگ جائے. لَوِ فِرَارًا اور تم ان پر اے سننے والے رُعْبًا اور ان سے تم دہشت میں بھر جاتے اللہ نے یہ پورا کیا نہ, کرے نہ کوئی بندے آ کر ان کو ڈسٹرب کرے وہ اور اسی طرح ہم نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں منهم لبثم؟ ان میں سے کہنے والے نے کہا بھائی کتنے دیر رہے قول البنا یومن او باد یومین انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ اگر وہ صبح کے وقت داخلے کا معاملہ تو میکسیمم کتنا سولے گا؟ آدمی شام تک سوے گا بس اتنا ہی گمان تھا ایک دن کا بات ہے تھوڑی نالج میری تھوڑی تمہاری تھوڑی ہمیں دو چار کی لیکن نہیں اصل اور سب سے بڑک نالج کس کے پاس ہے اللہ کے پاس فباطا کمہار ہی بس اپنے سے کسی کو اپنا یہ روپیہ جو بھی سکہ تھا کرنسی یہ دے کر بھیجو شہر کی طرف بس وہ دیکھے کون پاکیز تر ہے اہم نقطہ اہم نکتہ کیسا کھانا جو بھی مل جائے نہ پاکیزہ تر ہے حلال ہو طیب ہو خراب نہ ہو اس میں شیر کی آمردش نہ ہو حرام کی آمردش پاکیز تر اہم نکتا پاکیز تر فلیاتی میری ضکمن تو اس میں سے تمہارے لے لے آئے ول یا اور نرمی کرے یہ دفظ ہمارے یہاں کئی مرتبہ موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے بولڈ کر کے لکھا ہوتا ہے اس مقام پر آ کر حروف یا الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے قرآن حکیم بالکل نصف ہو جاتا ہے اور مصفف میں ایک عبارت بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے پر مگر وہ عربی میں ہوا کرتی نرمی کرے کیا مطلب دیکھو ہم تو قوم کو چھوڑ کر آ گئے اب ان کا خیال کیا وہی قوم ہے ابھی تو ہمارے دشمن ہوں گے ذرا خیال کرنا کسی لڑنا بھیڑنا مت بس اپنا کام کر کے اچھا کھانا لے کے واپس آنا نبی کم آحدا کسی کو تمہاری خبر نہ دے بیٹھے اِن <مِلَّتِهِن> وہ تمہاری خبر پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں اپنی ملت میں لوٹا لیں گے آبادا اور اس سورت میں تم ہرگس کبھی بھی فلاں نہیں پا سکو گے یہ اہم نقطہ خطرہ کس بات کا ہے ہم ان کی ملت میں نہ چلے جائے ہم ناکام نہ ہو جائیں خیال رکھنا خیال رکھنا یہ اپنی ملت اپنے دین میں ہمیں دوبارہ کھینچنے کے لیے زور نہ ڈالیں ورنہ تو ہم کبھی فلاں نہیں پا سکیں گے ازکا پاکیزہ کھانا فلاح آخرت کی فلاح یہ ان بندوں کی فکر ہے اصل میں فرمایا وہ علیم اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر خبردار کر دیا کیا ہوا یہ شس گیا سکہ لے کے کپڑے پرانے وہی والے لوگوں نے دیکھا بھائی کیا جھوب آ یہ کیسے کپڑے پہن کر آیا یہ کون سا سکا کیا ہے پوچھ گچھ کی گئی اس کو پکڑ بھی گیا ہوگا چلو تم بتاؤ کہاں سے آئے ہو یوں اسحاب کہاف کا حال لوگوں کو پتا چلا اور اس وقت کا بادشاہ وہ نسبتاً تھا یوں کہ توحید پر تھا حالات بدل چکے تھے اور ایک اور اہم معاملہ جیسے کہ اتدا میں کیا تھا کہ لوگ آخرت کے بارے میں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں شکو کو شبہات کا شخارتے وہ بھی اضالا ہو رہا ہے لیہ کہ لوگ جان لیں اند اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ حق یعنی سچا ہے وہ ان ساعت لا ريب فيها اور یہ کہ قیامت کے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے اذ يتنازعون بينهم یاد کرو کہ جب ان بينهم امرهم یاد کرو جب وہ لوگ ان کے معاملے میں اپس میں جھگڑنے لگے یہ دریاف تو ہو گیا اصحاب کہف سب کو وہ غار سے لے لیا گیا اس کے بعد اللہ نے تبعی موت ان پر تاری کر دی دکھا دیا گیا اللہ ایسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور دکھا دیا گیا کہ ایسے اللہ مردوں کو دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے یہ عقائد لوگوں کے درست کرنے کے مشاہدات کرا دیے گئے اب لوگوں میں اختلاف کیا ہوا فقول بنو ال بنیا نا تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بناؤ کو یادگار بنا لو تاکہ یادگار کو دیکھ کر لوگ ان کو یاد کریں بڑے پیارے لوگ تھے نیک لوگ تھے سقامت والے تھے صبر والے تھے اللہ نے رحمت فرمائی تھی یاد تازہ رہے گی رب آلام وبہ ان کا انہیں خوب جانتا ہے قال غلب على امرهم وہ لوگ جو اپنے کام پر غلبہ پا گئے کہنے لگے لعنت تخيذنا عليه مسجدہ کہ ہم ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے یعنی ان کی قبروں کے پاس قریب میں مسجد بنائیں گے اب اس میں دونوں آراء ہیں ایک رائے ایک یہ ہے کہ بھائی قبر پہ سجدہ کرنا تو حرام ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور لانت کی ہے حضور نے لانت کی فرمایا کہ لانت کرے اللہ تعالی یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کا بنایا ایک تو یہ بات ہے بشبہاری شریف کی بھی ہے ایک رائے کہ نہیں ان کی قبروں پر نہیں اس کے قریب جو ہے وہ مسجد بنائی جائے مسجد میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد تازہ ہو اور ان کا بھی کوئی ذکر ساتھ ساتھ ہوتا رہے یہ دو آرا ہیں بارہ سیل آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں بحث ہونا شروع ہو گئی مراد قیاس ساریاں کرتے ہیں هم هم اور کچھ کہیں گے وہ لوگ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے تعداد کو ما یعلمہم الا قلیل تھوڑے لوگوں کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا فلا تعلم فیہم الا مران ظاہرہ بس سرسری بحث کے سوا ان کے بارے میں جھگڑا نہ کیجئے ولا تسفتف فیہم احدا اور ان کے بارے میں ان اور ان کے بارے میں کسی سے پوچھئے گا بھی مت یعنی یہ بحث کی بات نہیں کہ تعداد کتنی تھی علمی انداز سے تو بات ہے بعض صحابہ کی رائے بھی ہے کہ ہم ہاں وہ ساتھ ہی تھے واللہ عالم لیکن اللہ تعالیٰ یہ مزید ہمیں فرما رہے کہ اس میں کوئی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں اچھا جب یہ سوالات کیے تھے تو حضور حضور سے سوالات کیے گئے تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں کل بتا دوں گا اللہ تعالیٰ نے امت کی تعلیم کے خاطر بھی توجہ دلائی کہ جب کل کوئی کام کرنے کا ارادہ تو کیا کہ لینا چاہیے انشاء اللہ ولا تقولی شہین کا اہدا اور ہرگز کسی کام کے بارے میں مت کہیے گا کہ میں کل کہنے والا ہوں اللہ اینشا اللہ مگر یہ کہا جائے کہ اینشا اللہ یعنی ان اللہ چاہے گا تو یہ دوسرا کلمہ آ گیا سورج شروع ہی تھی کیا کلمہ تھا الحمد للہ مادہ پرت ان شاء اللہ مادہ پر پار سیکرت کیا مطلب کل پیمنٹ دے دوں گا کل کیا رات کو صبح چھ... ساڑھے چھ بجے آن لائن آپ کو میں ٹرانسفر کر دوں گا او بھائی ساڑھے چار بجے موت آگے پھر گیا گیاں تو کہو انشاءاللہ صبح ساڑھے چھ بجے میں ٹرانسفر کر دوں گا انشاءاللہ کل پیمنٹ آ جائے گی ان کل سپلائی آپ کو مل جائے گی اینڈ سو ان شاء اس میں بھی کیا ہے میرا اپنا کوئی اختیار نہیں اللہ کی توفیق ہوگی اللہ کی پرمیشن ہوگی اللہ کی اجازت ہوگی تو میں یہ کام کر سکوں گا انشاءاللہ شاء اللہ ورگ کو رب کا ادا نصیب اور جب اگر آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کر لیں اس کو یاد کر لیں بق العصا دین اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے گا اس سے زیادہ قریب کی بھلائی کی بات کی کیا مطلب اب ہمارے لیے تعلیم ہے میں اور آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کی مشیت میں ہے کہ یہ معاملہ نہ ہو کیونکہ اسی میں میرے لیے خیر ہے اور یہ بھی زیاد بات زیادہ واضح ہوگی جب موسی علیہ السلام اور جناب خزر علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ شاء تو انشاءاللہ کہنے میں کیا ہے اللہ بہتر بات کی مجھے توفیق دے دے گا وہ بہتر بات جو میرے حق میں بہتر ہوگی انشاءاللہ کہنا اسی میں ہمارا فائدہ انشاءاللہ کہنا یہ مادہ پرستی کرد بھی ہے انشاءاللہ کہنا اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو شامل کرنا بھی ہے لیکن ان شاء اللہ غلط نہیں کہنا چاہیے کیا مطلب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جھوٹ بولنے کے کل اللہ کا نام نہ برس جو ہیں وہ قمری اعتبار سے اور تین سو نو برس شمسی اعتبار سے قمری سال جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے ایک رائے اللہ تعالیٰ اس بھی فرما رہے ہیں قل اللہ, دیج اللہ خوب جانتا ہے وہ کتنی مدت ٹھہرے رہے لہوغ مسلما واطب اور اللہ, اللہ ہی کی کیسمان اور زمین کی غیب کی تمام باتیں ہیں اسی کے علم میں ہیں اب صرف وہ کیا خوب دیکھتا اور کیا خوب جانتا ہے ماں الحمد للہ ولی ہند اس اللہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و کے سوا کوئی مددگار نہیں ولاوشری کو فی حکم ہی احاطہ اور وہ اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا یہ پہلا واقعہ مکمل ہوا صبر کا ذکر بھی آیا نوجوانوں کا ذکر بھی آیا استقامت کا ذکر بھی آیا حق پر ڈٹے رہنے کا ذکر بھی آیا قوم سے ٹکر لینے کا ذکر بھی آیا اللہ کے خاطر گھر بار کو وطن کو چھوڑ دینے کا علاقے کو چھوڑ دینے کا ذکر بھی آیا پھر جب بندہ اللہ کے ساتھ مخوص ہو جائے تو اللہ کیسے اس کی مدد یہ ذکر بھی آیا کیسے اسباب سے بالا ہو کر سب بلّہ اپنے بندوں کے لیے معاملہ فرماتا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اس کتاب میں سے وحی کیا گیا اس کی تلاوت کیجیے لام دن علی کلیماتی اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ون تجھونی اور اس اللہ کے سوا آپ کو پناہ نہیں ملے گی حضور کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے بنا تو اللہ کی ذات کی طرف ملے گی اور جب بندہ مخلص ہو تو اللہ کیسے مدد فرماتا پچھلی کے کے اقوام کے واقعات سامنے آئیں گے پچھلے ایمان والوں کے واقعات سامنے آئیں ایمان والوں کی تسلی ایمان والوں کے ایمان میں استحقامت میں اضافے کا یہ بات باعث بنے گی وسب نسلت عاشی ہی اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھئے جو اپنے رب کو پکارتے صبح و شام یریدونہ وجہ ہوا اس کی رضا چاہتے ہیں اور آپ کی نگاہیں بھی ان کی طرف سے نہ ہٹیں حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ مگر وہ صحابہ جو مالی اعتبار سے کمزور تھے ایک طرف بلال ہوں گے خباب ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما جی یہ حضور کی مجلس میں ہوتے تو مشرقین آتے ان کے سردار آتے کہتے ہیں بھائی یہ غریبوں کو ہٹاؤ یہ ہمارے معاشرے کے کمزور لوگ یہ غلام یہ خباب یہ لوہار کا کام کرتا ہے ذرا ان کو سائڈ پہ کرو ہمیں پروٹوکال دو پھر تو تمہاری بات سنیں گے ذرا ان کو ہٹاؤ اللہ کہتا ہے نہیں اے نبی ان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں یہ اللہ کے پیارے بندے جو صبح و شام اللہ کو پگارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں اور آپ کی نگاہیں بھی ان کی طرف سے نہ ہٹیں یہ اب اگلا جملہ ان کو سنایا جا رہا ہے تو رید و زینت اے سننے والے کیا تم دنیا کی زندگی کی آرائش کے طلبگار ہو حضور سے کیا کہا جا رہا ہے آپ کی توجہ اپنے پیارے صحابہ پر رہے کئی لوگ یہ نہ سمجھیں اچھا یہ سردار اور امیر لوگ آتے ہیں تو اپنے صحابہ کو ہٹا دیتے تو یہ کیا دنیا کے طلبگار ہو گئے اللہ دنیا کے طلبگار ہو گئے یہ رد کیا جا رہا ہے اور حضور کو توجہ دلا کر ان کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ حضور ان کو بھی اپنی طرف سے ہٹائیں گے اپنے پاس سے اور ہمیں بھی تعلیم دی جا رہی ہے یعنی میری اور آپ کی نگاہوں میں کسی کی اگر کوئی وقعت ہو تو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر کیونکہ یہ اللہ کا معیار ہے سورہ حجرات میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو کر اللہ تعالی کا تقوہ اختیار کرے اور اس کی بات کو نہ مانیے گا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غفلت میں ڈال دیا اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کے پیچھے لگ گیا اور اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے اب اللہ کی شان بے نیازی کا بیان یہ سردار یہ کہتے ہیں قبول کہ کریں گے اے نبی اعلان کر جس نے ماننا ہے مانے جس نہیں ماننا نہ مانے اللہ کی طرف سے بے نیازی کا اعلان وقول الحق اور حق تو ہے ہی تمہارے رب کی طرف سے اچھا جی مادی کا ایک اور رد گیا اس ذکر میں وہ کیا دنیا دار لوگوں کو اہمیت دیتا کس بنیاد پر مال کی بنیاد پر منصب کی بنیاد پر اور اللہ کیا فرما رہا ہے کسی کی حیثیت اگر ہے تو اگر وہ اللہ والا ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا طالب ہے اس بنیاد پر کسی کی اہمیت ہونی چاہیے یہ بھی دجالی فتنے اور مادہ پرستی کے فتنے کا رد ہے وہ قلق فرمادی جو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے افلیق بس جو چاہے ایمان لائیں جو چاہے انکار کرے آگ تیار کی ہے اس کی گھیر لیں گی وہیں انکل محل یشول وجھو اگر وہ فریاد کریں گے تو پگلے ہوئے تانبے کی مانند کھولتے پانی سے ان کی دانت رسی کی جائے وہ ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا اس شراب بہت برا ہے ان کا یہ مشروب وساعت مرتفقہ اور بہت ہی بری ہے ان کی آرام گاہ یعنی جہنم نعوذ کا من عذاب جہنم اللہ تیپنا میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے اس کے برعکس اندین و امن وعامن الصالحات جو کریں گے ہم جنات وادن ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں تجریم ان تحتیم الحاظ جن کے نیچے سے نہرے جاری ہیں نفیہ من اسابر من اس میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے خدر اور وہ کپڑے پہنیں گے من سن و باریک ریشم کے اور دبیز ریشم کے یہ ہے جی سونا اس کے کنگن پہنائے جائیں گے قدیم ادوار میں بادشاہوں کے بادشاہ ہونے کی علامت ہوتی تھی کہ وہ کنگن پہنا کرتے تھے اللہ ایک ایک جنتی کو بادشاہ بنائے گا سوریہ دہر میں ہے اللہ سونے کے کنگن بنائے گا یہاں پڑھ رہے ہیں اللہ چاندی کے کنگن پہنائے گا آپ مزید پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ دنیا میں سونا مردوں کے لیے گولڈ پہننا مردوں کے لیے حرام بس تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو بھائی ہمیشہ کے لیے اللہ عطا فرمائے گا جنت کا اللہ ہم سب کو یقین عطا فرمائے اچھا دلچسپ نکتہ ہے کنگن پہنائے جائیں گے اسی میں اعزاز ہے اولمپک میں کسی کو میڈل ملے خود ہی پہن لے بےقوب لگے گا نا کنگن پہنایا جانا یہ ہے اعزاز لیکن کپڑوں کے بارے میں کیا فرمایا کپڑے خود پہنیں گے اس میں وہ شرم و حیا کی طرف بھی اشارہ کیسے کیسے کپڑے من باریک ریشم کے اور دبیز ریشم کے گارمنٹ وہ تھوڑا گاڑا ہوگا آؤٹر گارمنٹ وہ تھوڑا باریک ہوگا ریشم کا ہوگا اس زمین پر دنیا میں مردوں کے لیے پیور سلک منع کیا گیا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو بھائی جنت کا ہمیشہ اللہ عطا فرمائے گا مٹا کی وہ مسہریوں پر ٹکیے لگائے ہوں گے وہ مسئری آگی نہیں ہوں گی جو چڑک بھی جاتی ہیں اور اس کے پٹے ٹوٹ بھی جاتے ہیں یا پھٹ بھی جاتے ہیں یا دیمک بھی لگ جاتی نہ وہ جنت کے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے اللہ اکبر یا کُوت ان پر لگے ہوئے اللہ اکبر گاؤں تکیے لگے ہوئے اللہ اکبر جان چھلک رہے ہوں گے اللہ اکبر خدمتگار نوجوان گھوم رہے ہوں گے اللہ اکبر خوب محفل سجیں گی ریلیکس موڈ ادھر ہے ٹکیے لگائے ہوئے ادھر ہوں گے دنیا میں ایکٹیو رہنا ہے بابا قوم نے کہا تھا نا کام کام اور کام ولک بات ہے وہ سی اے ایل ایم تھا یا اردو کا کافلیف میم تھا لیکن بات ٹھیک ہے دنیا میں اسٹرگل ہے محنت ہے جد جہد ہے ریلیکس موڈ کدھر ہے جنت میں وہ تکیوں کا ذکر آیا نعمت ثواب بہت ہی عمدہ بدلہ ہوگا وہ حسنت اور بہت عمدہ وہ آرام ہوگی اللہ نسل کا جنت الفردوس اے اللہ ہم تُس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں